بب ماں یس تحب یا یوستاحب العالم یہ باب ہے بیان اس چیز کے مستحب ہے عالم کے لیے اعضاث جب کسی عالم سے پوچھا جائے الناس کون سا اچھا عالم ہے بڑا عالم ہے العلم تعالی یہ ما یاب کا جواب ہے ما للعالم صلاح اللہ سے عالم کیا چیز بہتر ہے کسی عالم کے لیے جب اس سے یہ پوچھا جائے کہ سب سے اچھا اور بڑا کون عالم ہے کیا ہے فیل یہاں سے ہے اس کیا ہے حوالگی تو یہ اپنا یعنی اس علم کو اللہ کے ہاں حوالہ کر دے تو کیا کہیں اللہ عالم ایک اللہ کی طرف حوالہ کر دے تو کہہ دے اللہ عالم یہ ہے کہ ایو اللہ عالم عالمیت اللہ کی نسبت کر دے کہ اللہ لیکن یہ دوسری توجہ الناس کے مقابلے میں بہتر نہیں ہے اس لیے کہ سوال یہ کہ ایو الناس عالم تو مخلوق میں اچھا عالم کون ہے ٹھیک ہے نا ائناس عالم لوگوں میں سب سے اچھا اور بڑا عالم کون ہے تو تم نے کیا جواب دینا ہے اللہ عالم اس کا علم میرے اللہ کے پاس ہے اب توجہ ہے علماء کرم یہ تو ترجمہ الباب تھا جو باب کا ترجمہ ہو گیا ہے مقصد الباب کیا ہے جب پہلے احادیث میں ترغیب دی گئی ہے علم کہ سیکھنے علم کی نشر کرنے کے بارے میں تو اب اس باب میں ایک ادب علم ذکر ہوتا ہے جس کے تعلق معلم کے ساتھ ہے تو مقصد الباب ذکر ادب اداب العلم المتعلق بالمعلم یعنی ایک علمی ادب کا ذکر ہے جس کا تعلق کسی سے ہے عالم سے ہے یعنی عالم سے ہے اچھا وہ بات جو کہ ایک عالم کے ساتھ متعلق ہے وہ یہ ہے کہ کوئی عالم اس کے لیے جائز نہیں ہے وہ اپنے علم پہ فخر کرتی کرتے کہ انا عالم الناس میں سب سے اچھا سمجھدار اور سب سے بڑا مولوی ہوں کسی عالم کو یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے علم پہ ناز ہو اپنے علم پہ فخر کرے بلکہ عالم کی شان سے توازو زیادہ مناسب ہے کیا کریں توازو زیادہ مناسب ہے اب اگر آپ اس کے مزید تشریح کرنا چاہتے ہو تو کتب احادیث کی طرف رجوع کرو دیکھو نبی علیہ السلام سے جب حدیث جبریل میں پوچھا گیا جبریل نے پوچھا متساں تو تو نبی علیہ السلام نے جواب کیسے دیا تھا ہاں سے مل مسول السائل بھائی سائل میں, میں اور تم اس بارے میں برابر ہے یعنی میرے پاس اس کا علم نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے مسکار کی یہ حدیث پڑھی ہے کہ ایک دفعہ ایک آرا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایو بے قائل زمین کا کون سا حصہ اور خطہ افضل ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اص کو تو یا اسکت ہے نا اس ہے یا اص کو تو ہے بچکار تو پڑیا تو یا تو یہ ہے کہ اس کو بھائی خاموش ہو جا تو جس مسئلے کے بارے مجھ سے پوچھتا ہے ابھی تو ذرا آرام کر صبر کر خاموش ہو جا میرے پاس ابھی جواب نہیں آیا ہے یہ کہ اص کو تو میں جواب دینے سے کیا کرتا ہوں سکوت کرتا ہوں اس لیے کہ میرے پاس جواب نہیں ہے تو جب امام الانبیاء علیہ السلام وہ مسائل میں تفیض العلم فرماتی ہیں تو علماء کے لیے چاہیے کہ اپنے علم پہ نازا نہ ہو اس لیے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں وہ فوق کل نجی علم فوق زی علم عالم جب علم میں تفاوت ہے تو کوئی عدمی اپنے فن پہ نازا نہ ہو اور سمجھ گیا ہے بس یہ تو مقاصد تھے جو کہ وہ حضرات نے ذکر کی ہیں اب آپ کو یہاں ایک تھوڑا سا مسئلہ بتاؤں تو بہتر ہے وہ یہ ہے کہ ایک عالم کی پہچان یہ عدمی میں کہہ رہا ہی. یہ جو چلا گیا کون اچھا اس کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ میں یہاں پہ یہ عالم کی پہچان کیا ہوگی عالم کس کو کہیں گے اب یہ ہے نا اس روایت سے میں اس بات کا اپنا عنوان پیش کرتا ہوں پسند ہے تو ٹھیک ہے ورنہ جس کا دروازہ کھلا ہے بار پھینک تو کوئی بات نہیں سامنے کوئی نہیں آ رہا کہ عالم کی پہچان یہ ہے کہ وہ تحویل اور تفیض العلم علم اللہ کرتا جائے یعنی عالم کی پہچان یہ ہے کہ جب کسی عالم کو مسئلہ معلوم نہ ہو تو وہاں تفیظ اللہ یہ علم کی نشانی ہے تبھی کونشو علم کی نشانی کیا ہے تفیض علم اللہ اللہ کے یہاں اپنے مسائل کو حوالہ کرنا ہے. کس چیز میں جس کے بارے میں آپ کو پتا نہیں ہے میں ابھی کہتا ہوں دیکھو اس مدرسے میں کتنے استاد ہیں ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے تم کو اللہ ہوا آپ علم <ہے> کی بات ہے یہ علم کی بات ہوئی تم بھئی دو مجھے علم نہیں ہے اچھا آپ کو جب علم نہیں ہے تو آپ سے بڑا علیم تو کوئی ہے نا کون ہے اچھا توجہ آپ سے بڑا علیم تو ہے نا آپ نے کیسے پہچان لیا کہ آپ سے بڑا علیم ہے آپ کے پاس یہ علم تو ہے میں چل رہا ہو اللہ عالم بالکل دشی اللہ علیہ اب میرے اس بات کو سمجھ گئے ہو مشکت <عَالَمٌ> میں تم پڑھ چکے کہ جس مسئلے کے بارے میں تم سے اور کو علم اب میرا ترجمہ الباب یہ ہے کہ ما ماحب ماںبل عالم عالم عالم کے لیے مستحب ہے جب اس سے مسئلہ پوچھا جائے علم کے بارے میں اور اس کو معلوم نہ ہو تو علم کی تحویل کس کی طرف کریں کیوں حضرت موس علیہ اللہۃسلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ سے کوئی بڑا عالم ہے تو حضرت موسا علیہ السلام کو اس دنیا پہ اس زمین کی دھرتی پہ معلوم نہیں تھا جب معلوم نہیں تھا پھر انہیں لا دیا یہ مناسب نہیں تھا بلکہ کہہ دے سکے اللہ آیا؟ بات سمجھ گئے فصیح کے گھر پہ سمجھ لو پسند ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو خدی رکھا آگے جاؤ حجی سسان ہے بس يا انا ما كنت اعرف كتابي كاني انا ما انا و انا وصاله <سؤال> تتبع عبد الله انما عهدت انه يلقى منا من الذي سب الله من سريلا الله فجلاله في السم يدد العلم الله الي ان اعلم ما في مجرى الحبیز بس حدیث سے یہ پڑھ لی ہے ان کو اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تو پھر آگے اور پڑھیں گے یہ حدیث مبارک پہلے گزر گئی ہے اور انشاءاللہ یہ حدیث آپ کو بخاری جلد ثانی کتاب التفسیر میں آئے گی یا ہو سکتا ہے آپ نے پڑھی ہو تو میں نے کل یہ ہمارے احباب آئے تھے تو تم بھی چاہیے فیاض صاحب تھے تو میں نے ان کو کہا کہ اکادرین علماء دیبن جس طریقے سے بخاری پڑھاتے تھے تو میں نے کہا میں تمہیں اس طریقے سے پڑھاتے تھے یہ ہے کہ محدثین جو بڑے محدثین کسی حدیث کو پڑھاتے تھے تو اس حدیث کے اندر جو اشکالات اشکالاتی کتاب سے نکال کر کتاب سے حل کروا تو میں نے ان کو کہا کہ میں تمہیں اس طریقے سے پڑھاؤں گا اور پھر میں نے یہ بھی بات کہی تھی کہ میں اگلے سال جو میرے تصویر سے بخاری کی اس سال اس میں جدائی ہے فرق ہے نا فرق ہے انشاءاللہ اگر زندگی ہو تو آئندہ سال کچھ اور فرق ہوگا میرا مقصد ایک سرمیر کو یاد کرنا نہیں ہے میرے مقصد علم کا اضافہ کرنا ہے تو میں جس پہلے سال جو کتابیں دیکھیے سال نہیں دیکھتا باقی دیکھتا دن بھی ہو تو اس سال جو دیکھتا ہوں نا وہ نہیں دیکھوں باقی کو دیکھوں اب بات تو یہ ایک طریقہ ہے حدیث علم حدیث کا ابھی تک قاری صاحب اس کو محدثین کے میں اس کو بھی قاری کہتے ہیں کرا اعلی شیخ کرا تو شیخ تو اب یہ ہے کہ قراعت کے اطلاق حدیث بھی, بھی ہوتا ہے قرآن عظیم پہ بھی, بھی ہوتا ہے البتہ تلاوت کے اطلاق جو ہے یہ مختص بال العظیم ہے جمع تالو اشیخ محمد اجلیس خان دہی تعلیقی فہم تمہیں مقرم اس لیے انہوں نے کہا ان کی بات ہے کہ بعض بعض و اظیم جب تقریر کرتے ہیں تو آئے تھے قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد حدیث بھی اڑتے ہیں تو پھر وہ جوہال و کہتے ہیں کہ تمہارے صاحب نے میں نے قرآن عظیم کی ایک تلاوت کی اور اس کے ساتھ ایک حدیث بھی تلاوت کی تو کہتے ہیں اگر کسی کسی کی جہالت کو اگر پہچاننا چاہتے ہو تو جب حدیث کی نسبت کو حدیث پر تلاوت کی نسبت کرے تو اس کی جہاز پینی چاہتی ہے ہاں پیش کرنا ہو تو یہ بہتر ہے لیکن یہ ہے کہ قراءت کے اطلاع دونوں پہ ہوتا ہے خراۃ شیخ خرا علیہ شعر تو ابھی تک یہ خارج صاحب تھے تو انہوں نے جو قراءتی ہے نا اس کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث پہلے گزر گیا ہے گزر گئی ہے پہلے اس حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے ازمی کا مناظرہ تھا اور یہاں پہ سعید ابن جبیر اور نو بکالی کا مناظرہ ہے سمجھ گئے ہو تو قال اخباری سعید ابن جبیر کہتا ہے کون ابن عباس میں نے ابن عباس شیخ بھائے نہ نو فل یا بکا نوفی بکہ لی اعظامو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انہ موسیٰ لیسا موسیٰ بن اسرائیل یہ موسیٰ قرآن میں جو ذکر ہے یہ معنی سکتا جو قرآن میں ذکر ہے یا حدیث کے نواز سے معنی کہ ان موسیٰ بے شک موسیٰ جس کا تذکرہ حضرت حضر کے ساتھ ہے لیسا موسیٰ بن اسرائیل وہ ام موسیٰ نہیں ہے جو بن اسرائیل اکتر مبوس کیا گیا تھا انما موسیٰ آخر یہ دوسر موسیٰ ہے یہ موسا می شاہ ہے ایک موسب ابن عمران ہے جو کہ موسا بن اسرائیل ہے یہ موسا کون سا موسا اپنے ہے یہ موسب ابن می شاہ ہے موسب ابن می شاہ ہے اور یہ موسا بن اسرائیل نہیں ہے یہ نبی نہیں ہے یار یعنی یہ موسا بن اسرائیل نہیں ہے اب تو جو کرو اگر مو صاحب اسرائیل ہے وہ بھی پیغمبر ہے اگر من سبنی میشا ہے وہ بھی اولاد یوسف میں آتا ہے وہ بھی پیغمبر ہے تو اس لیے کہتے ہیں کہ موسا بن اسرائیل میں یہ نہیں موسا کلیم اللہ صاحب تورات نہیں ہے اگر جی من سبنی میشا یہ بھی نبی ہے لیکن من سبنی عمران کلیم اللہ صاحب تورات وہ نہیں ہے تو قال ابن باز نے فرمایا کازا باد اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا ہے اب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ حضرت ابن عباس نے کس کو اللہ کہا بکالی کو کہا نوف کہا کہ نوف ابکالی کہتا ہے کہ یہ بات ہے تو جب نوف بکالی نے یہ بات کہی ہے تو حضرت ابن عباس ایسے کہہ دیتا کہ یا غیر اسی ہن کہہ دیتا انہوں نے کہا کہ قبا ابو اللہ اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے اب سوال یہ ہے کہ اوپر ہاشن بھی لکھا ہے کہ یہ جو نوفی بکالی تھا کہانا مؤمنن امام آہل دمشق یہ نوفی بکالی تو امام تھا اور عالد دمشق کا بہت بڑا عالم اور امام تھا ابن عباس اس کو ادب اللہ کیسے کہتے ہیں تو اس کا ایک جواب ہاشی لکھ دیا ہے کہ یہ سبیل ہے سے کیا ہے تو کوئی بڑا عالم بطور زجر کسی چھوٹے عالم کو اگر ایسے سختی سے ڈانٹے تو کوئی گنا نہیں ہے جیسے آپ نے مشکلات پڑی ہے باب سوترا میں ایک ساحی ایک چادر اور کر پورے اپنے بدن کو لپیٹ کرتے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا شیک ایک, کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہیں اور دوسرے دوسرا جو کپڑا ہے وہ اپنے کنڈی کو لٹکائے ہوا ہے تو اس صحابی نے کہا کہ کہانی احمد مس رکھا اس لیے کہا کہ تیرے جیسے احمق مجھے دیکھ لے اس کار نا بابا ستھرا میں یہ حجیش آتی ہے مس رکھا تیرے جیسے احمد مجھ کو دیکھ لے تو اگر شیخ اپنے کسی یعنی کوئی وڈ عالم عالم اگر وغیرہ کو بطور تنویر یا بطور زدر ڈانٹ لے تو گناہ نہیں ہے بات سمجھ گئے ہو یہ ایک بات ہے دوسری بات یہاں جو محدثین لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس نے کا ذبح اللہ اس لیے کہا ہے کس وقت ابن عباس رضی اللہ تعن پر علم مہارت قرآن یہ غالب ہو گیا جب غالب ہو گیا نا تو نوف اگرچہ امام تھا لیکن اس مسئلے پر یہ غیر عارف تھا غیر عالم تھا اس لیے کہ دیکھ ادو اللہ یہ اللہ تو دشمن ہے کیا مانا علم حاصل کرنا حب اللہ ہے ترک علم عداوت ہے تو قزبہ اللہ, اللہ دی دشمن بولا ہے کہ اگر علم حاصل کرتا تو نہ, ہو یعنی نہ بولتا لیکن اس تحقیق نہیں کی ہے تو اس نے علم کے ساتھ عداوت کو ظاہر کیا ہے کزب ادال کا کیا مطلب ہے اس نے دشمنی کی اللہ سے مانا اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے علم ہے تو علم کو چھوڑنا کیا ہے عداوت ہے علم کو چھوڑنا کیا ہے اداوت ہے تو اللہ ٹھیک ہے بھائی میں نے ایک محدث کا کلام سنا اس نے مجھے بہت پسند وہ مجھے بہت پسند ہوا کہتا ہے یہ کہ انکار اور تردید کا طریقہ ہوتا ہے اس لیے کہ اگرچہ ابن عباس الصافی رسول بڑی شخصیت ہیں لیکن نو کے برکالیے کی امام ہے اگر خاتم نے پاس کے سخت لیجن نہ استعمال کرتے تو اس کی بات کوئی اثر انداز نہ ہوتی تو اپنے بات کو اثر دینے کے لیے مقابل کو ڈھانٹا ہے قرضہ بہاد اللہ تم کہ یہ امام یہ امام اس میں کون سی امامت ہے جو قرآن پہ نے سمجھا ہے یہ بن اسرائیل ہے غیر بن اسرائیل نہیں ہے تو اللہ اس لیے کہا ہے کہ لوگ ابن عباس کی بات کو سننے کے لیے کیا کریں؟ متوجہ ہو جائیں اور مائل ہو جائیں جس لیے ڈانٹتا ہے اب یہ تین طریقے یاد ہو گئے سب سے بہتر یہ پچھلی گز ہے کزب اللہ کیوں کا اگر یہ ڈانٹتے نا ہاں تو لوگ ابن عباس کی بات کو نہ لیتے یا لینے کی طرف مائر نہ ہوتے تو جب مخالف کو خوب ڈانٹا نا تو لوگوں نے کہا کیا بات اتنی بڑی مانگ کو جو ادو کیا تھا وجہ کیا ہے ابن عباس صاحب سے پوچھتے ہیں ابن عباس نے قرآن سے ثابت کیا کہ مو بن اسرائیل ہے نا غیر بن اسرائیل نہیں ہے اب تفصیل حد نہ کابلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو کے ایو عالم کسی نے کہ لوگوں میں بڑا عالم کون ہے ایو عالم عالم کامی اچھا ہے اللہ نے ناراضگی ظاہر فرمائی موسا پر آتابر کے سے سزا دینا ہے لیکن میں حضرت عظت اللہ نے ناراضگی ظاہر فرمائی اس لیے ہے نا اللہ نے ناراضگی فرمائی علیہ مصا علیہ السلام پر ایک بات اللہ نے تنبیہ کے طور پر حکم بھیجا مسا علیہ السلام پر لیکن یہ ناراضگی اچھی ہے اس لیے کہ اس تعلیمی ہے نا ناراضگی کیوں ظاہر کی اس لم یار علم ہے اس وجہ سے کہ موسا علیہ السلام نے علم کی حوالے گی اللہ کی طرف نہیں کی تھی یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ اللہ علیہ اللہ نے وہی بھیجی مسا علیہ السلام کے پاس کہ ان نا آپ دمی نبا دی ایک بندہ ہے حضرت علیہ السلام بے مجم ال بحرین مجموع بحرین میں ہے اب یہ مجموع بحرین کہاں ہے ہمارے نیجی کتابوں میں لکھ دیا ہے نقطے میں کہ ملتقہ باہر فارس و روم ہے باہر رن اور باہر فارس کا ملتقہ ہے تم سمجھ گیا اس کے طرف میں اس لیے توجہ دی نا کہ جن کے پاس ایک کتاب ہے تو شاید اس نے دیکھی ہو تو اس لیے میں نے کہا کہ تم سمجھ گئے ہو کہ نہیں سمجھ گئے ملتقا باہر فارس اور, اور روم یہ مجموعہ بحرین ہے ایک محدث صاحب نے اپنی کتاب شرح بخاری پہ یہ لکھی ہے بات کہ ملتقا باہر فارس اور روم یہ مناسب نہیں ہے اس لیے کہ آج کی جغرافی کے مطابق یہ بات جڑتی نہیں ہے کہ باہر روپ اور باہر فال آپس میں ملتے نہیں دیکھے بات یار کتاب میں میرے پاس مجھے تو پتہ ہے وہ کتاب تمہارے پاس ہے میں نام تو نہیں لیتا میں دس کی طرف تھا دیکھیے تم داغ کر تو انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ آج کی جغرافی کے لحاظ سے یہ بات درست نہیں ہے اس لیے کہ ملک کا روم و فارس کا آپس میں ملاوٹ نہیں ہے یہ آپس میں نہیں مل رہی ملاوٹ نہیں ہے نہیں مل رہی تو ٹھیک ہے ان کی بات کو ہم یہاں ایسے درست کریں <tuna> آج کی جغرافی کے موافق یہ بات مناسب نہیں ہے یس ٹی آج کی جغرافی حضرت موسا اور حضرت کے زمانے کی جوراجی کے مطابق کیوں اس وقت ہو سکتا ہے کہ روم اور فارس میں ملاپ ہوتا اور آج نہیں ہے اب نہیں سمجھ گئے دیکھو یہ جو ہے یہ, یہ جو دریا قاسم ہے تو یہ سرکے کے قریب بڑے لوگ کہتے ہیں ودیر کے پہلے یہاں یہ یہاں چلتی تھی یہاں چلتی تھی اب یہاں سے تین کلو وہاں ہے ہمارے سندھی بھی اتنی ہماری آزاد اتنا پانی تھا کہ بے حادثہ اب ادھر برودا نکل گیا ہے اس میں پانی تھوڑا سا آتا ہے تو اگر ہم کہہ دیں کہ مجمور بحرین افغانی دریا افلا کن کے پاس ملتے ہیں ہم اس لے کے کن کے پاس ملتے ہیں نا کل اگر یہ پانی مکمل بند ہو جائے گی کہ افاغ کے پاس ملتے ہیں تو کوئی اس میں شکال نہیں ہے تو اس لیے ہم کسی کی باتوں کی ترقی نہیں کرتے آج کی جو راشن کے مواقع نہیں ملتے اور اس وقت ملتے تو گل مک بھائی وہ اس لیے کہ اس بندے عاجز نے اس پر بہت سے تفاصر دیکھیں کسی زمانے میں کسی نے کہا تھا عش القرآن رحم اللہ نے بحیر روم و فارس لکھا جوائل میں اور یہ بات صحیح نہیں ہے جس پر میں نے تقریباً میرے پاس بہت سے تفاصر ہیں لیکن جتنے معتبر تفاثر میں نے سب دیکھے ہیں تو سب نے بحیر روم و فارس لکھا ہے بحیر فارس لکھا ہے تو یا یہ لحاظ ہے یہ ملتقائے بحروم و فارس ہیں ایک دوسرا قول یہ کہ ملتکائے باہر احمر اور باہری روم ہے یہ ملتکا ہے باہر باہری روم ہے باہر احمر اور باہر روم کا ملتقا ہے ملتقا ملتکا جان نا نہ ملنے کی جگہ تم اس طرح کرنا اے دیکھے گڈے نے بیمار بھی ہے کشتی ہے نا کشتی میں کشتی کر تو ملتکا باہر کو روم ہے تو ملتکا تو جان لیا ہے یہ بات انہوں نے لکھی ہے تو میں بھی کہتا ہوں کہ ملتکا بحر احمر روم ہے تو یوم کنو ان بحر ارن بہر احمد مین بہرل یہ میرے تو لیا کیوں آپ تو آپ کی وہ کتاب جو ہے تو تو تم مطالعہ کرو گے تو حل ہو جائے جب ان لکھا ہے کہ آج جو یہ ملتفائے باہر احمر و کیا روم ہے تو ٹھیک ہے ملتفاء باہر احمر و روم ہے لکھ دیا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ باہر احمر جو ہو یہ باہر فارس سے جدا ہوتا ہو اور اس کا اپنا حصہ باہر اصل ہے باہر فارس سے اور باہر فارس سے کچھ حصہ باہر روم نام پہ موسم ہو کر باہر روم سے ملتا ہے نہیں سمجھتے سواست کوئی ہے تم میں نہیں دیکھو کدھر دیکھو یہ جو تم کنڈ جاتے ہو نا مچھلی کھانے کے لیے کبھی کبھی جاؤ یہ کنڈ کنڈ کے ساتھ ایک دریا ہے اس کو تم کون سا دریا, دریا کہتے ہو دریا کابل کہتے ہیں اس کو لوگ لنڈے سن بھی کہتے ہیں دریائے کابل بھی کہتے ہیں لیکن یہ دریائے کابل اس کا ملاپ ہوتا ہے چار سدے ادھر سے دریائے ادھر سے دریائے کابل آتا ہے اب یہ دریائے کابل تو نہیں ہے لیکن لوگ اس کو دریائے کابل کہتے ہیں اگر اس کو تم دریائے کہ دو تو گناہ نہیں ہے اس لیے کہ یہ دریا سواد بھی سے ملتا ہے چار ساد میں دریائے کابل دریا سوات آپس میں مل جاتے ہیں تو یہ اس کا پانی کابل کا سوات کے دریا بھی ہے کابل کے بھی ہے اور اور بھی ہے اس میں چار سدی میں اس کا جان ہے تو یہ اگر ملتائے بحروم اور فارس ہے تو یوں ہو کہ کے باہر کا کچھ حصہ باہر فارس سے ہو احمر کا حصہ بارش فارس سے ہو تو احمر کا ملاق آ گیا بحری کے سے پانچ کو بھی نکالو نا احمر کے حصہ آگے بحروم کے ساتھ مل گیا ہے آپ سمجھ گئے ہو اس کے مزید تحقیق کے لیے غرائب التصر دیکھو کہ یہ مل... آ... بحر آ... ملتقہ جو بحرین ہے مجمال بحرین یہ جبل تعارف کے ساتھ ہے یہ جبل تعارف کے ساتھ ہے آسمانیہ ب... آس میں ہے تفسیران یہ کیا ہے جبل طارف کے ساتھ آسمانیہ آسبانیہ حکومت ہے یہ اس،, اس کا محل وہاں ہے, اب سمجھ کیا ہے؟ اور تفصیل تو بریل کا مقام، مقامی پنجا ہے کونجا سے بڑے خواہش پنجا اچھا من عبادی من من کا یہ تج سے اچھا جانتا ہے اب یہاں پہ اس میں تفصیل کا اعتراض ہے آل امین کا آپ سے اچھا عالم ہے عالم کیا اس میں تفصیل ہے نا اس میں تفصیل کس کہتے ہیں نفس فیل میں اشتراض کیا ہوتا ہے مفضل اور مفضل علی کے نفس فیل میں کیا ہو اشتراک اب مفضل اور مفضل علیہ مفضل حضر ہے فضل کون ہوا مثال اسلام ہوا جس اس میں ترجیح اس کو کہتے ہیں کہ مفضل اور مفضل علی کے نفسی فعل میں نفسی فیل میں اشتراک تو ہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو علوم مثال اسلام کے پاس ہیں وہی علوم حضرت حضرت کے پاس ہیں لیکن باوجود ایک علوم کے ایک ہونے کے حضر ذرا پارک ہے بات سمجھ گئی حالانکہ ابھی آگے آئے گا کہ حضرت مسا علیہ السلام کے پاس علم شرعی تھا تشریعاتی شرعی علم تھا اور حضرت حضر کے پاس علم تکوینی تھا وہ علم کونی ہے اور یہ علم شرعی ہے ان کے تو مبحث جدا جدا ہیں اس میں تفصیل کا سیرا کیسے استعمال ہوا وہ عالمین کا بھی سمجھ میں تفضیل جہاں استعمال ہوتا ہے تو مفضل اور مفضل علیہ کا نفس فلم اشتراک ہوتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت حضر و مسا نفص علمی یکساں ہیں برابر ہیں لیکن حضرت حاضر کچھ اس سے زیادہ ہے حالانکہ ان کے فنون جدا ہے ایک تکونی تک اور ایک شریع ہے ایک تکونی علم کا ماہر ہے اور ایک شریع علوم کا ماہر ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ علوم کا تفاوت تو تفاوت کے کل علم تو نہیں ہے نا ہر تمہ عالم بالحقام شریع تھا عالم بال اصول غسول الدین تھا عالم عمور اعتقادیہ تھا،, تھا نا تو ہاں تو حضرت حضر بھی تو عالم امور حضرت حضرت علیہ بھی عالم امور اعتقادی حضرت عالم احکام سے یہ نہیں کہ وہ عالم نہیں تھے اگر عالم نہیں تھے تو نبی کیسے بن گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی عالم تھے بے عمور الاحق وہ عالم تھے بے عمر التقادیہ حاضر حضر بھی تھے لیکن حضرت حضر باوجود اس علم کے بنے تکوینیات میں زیادہ ماہر تھے تو اس لیے یہ عالم اس میں تفصیل بے اعتبار نوع ہے بیتواری یعنی علم تکوینی کے لحاظ سے یہ عالم ہے میں کن جمی اب سمجھ گئے ہو کہ نہیں سمجھو کیا سمجھے تکوینی علوم کے اعتبار سے زیادہ عالم ہے بات سمجھ گئے نفس علم بے امور الحکام نفس علم بی امور کے اعتفاد حضرت کو بھی حاصل تھا لیکن حضرت علیہ السلام کا علم حضرت موسیٰ کے اگر زیادہ تھا تو ایک نو من علم کے لحاظ سے کیوں دیجیے عموری تکوینیا ہے تو قال حضرت موسا علیہ السلام نے فرمایا عرب فکیف ابھی میں کیسے وہاں پہنچوں فقیر علی کا جیسمل ہو تنفی مقتل اٹھا لے تو ایک مچھلی کو ٹوکری میں پکت تو جب کو گم کر دے چل تھی چلا جائے سما ذرفی ہے سما تو یہ حضر وہاں ہی ہوگا جب مچھلی آپ سے جدا ہو گئی ہوگا او گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جوان کے ساتھ جو کہ یو شاگر نون ہے یہ بات بھی پھر نبی بنے اللہ کے ولی کامل بنے اللہ کے نبی بنے یوشا شاگر نون شاگرد موسا علیہ السلام تھے تو شاگرد اپنے استاد کے ساتھ ہوتی ہیں خدمت کے لیے وہاں بلا اور دون نے مچھلی اٹھائی اتنی تسلی ہے کہ اتنی بڑی مچھلی تھی مچھلی تھی کہ ایک کو اٹھاتے دونوں جناب نسبت کیوں ہے ہاتھ اوشا کے نسبت امر ہے ہاتھ یوشا کے نسبت امر ہے ان کا پترا اٹھا پی اس کا جی اٹھاؤں گا تو مو یعنی تین اٹھائی مچھلی کو ٹوکری میں حا کانا دس سفرہ یہاں تک یہ سفر کے پاس چلے گئے پتھر، پتھر، وزارو وزا انہوں نے اپنے سر رکھے کس کے ہاتھ پیری کے خاطر نات دوپہر کی نیند پناہ سو گئے پن سل خو نکتلے تو نکل پڑا،, نکل پڑا نکل پڑی مچھلی منر فوٹی منل مکٹری سر گمبھی ٹوکری سے فرد تخرت الحر سارا با تو بنا لیا تھا اس نے اپنے لیے راستہ دریا میں سارا بن. اب اگر یہ سرب ہو مستر ہو تو مانا کیا ہے سارا بند بسورتی سرب یعنی سورنج بسورتی سورن, سورن نا, میں بھی سور دس اور یا اگر یہ تو فق, سارا بند ہے سوراخ سرپ اگر اس میں دریا میں اپنے راستہ سوراخ اور اگر یہ مزدور ہو تو سارا بند یا سر کو سارا بان. یعنی جاتا تھا ایک راستے سورن کے سورت پر جاتا تھا نی? جاتی تھی اب سمجھ گئے ہو جناب وقان لموسا و فتح وجبنشن آباد ہے فاتح سے بل فل باہر سارا بند وقان موسا فتح وجبن اور یہ راستہ حضرت موسا کے لیے اور یوشا کے لیے اجبن باعث تعجب اور سبب تعجب بنا اب یہاں چند چیزیں یاد رکھو ایک فنسل للخوت منل نکتل پھر یاد کرو آپ کو جو میں نے کل بتایا تھا نا کہ محدثین کیسے حدیث پڑھاتے تھے پہلے زمانے میں تو اس کا نمونہ یہ ہے فنسل للخوت منل نکتل نکل پڑی مچھلی کان سے رنبیر سے ٹوکری سے کیسے نکل پڑی خود کو ہوگی خود بہو زندہ ہو نہیں جب حضرت کے اور حضرت ساخرا کے پاس پہنچنا چٹان کے قریب تو وہاں ایک قسم کا پانی تھا جس کو ماں الحیات کہتے تھے وہ جب ماں الحیات کی چھینٹی چھینٹی نا جب اس کی چھینٹی اس مچھلی پر پڑ گئی تو مردہ زندہ ہو گیا اس کی چینٹی اس پر پڑ گئی تو مچھلی مردہ زندہ ہو گئی جس طرح زندہ ہو گئی تو چلانگ لگا دی چلانگ لگا دی آپ سمجھ گئے ہو اس کے لیے بخاری جلد سانی تم دیکھو سفر چیز اور نقر نکالو بخاری جلد سین چھ سو نوے ہو گیا ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات ست ست ست ستر کو عمر الحت اس چٹان کے نیچے ایک قسم کا پانی تھا جس کو الحات کا نام سے مسمان تھا لاف یا شی اللہ حیییہ پانی جس کو سا تو زندہ ہو جاتا آپ اب, اب یہاں پہ اس رواج کو لینا ہے فضا خلل بہرا فلم کدموسا کال پتہ آدھا اب یہاں کیسا مل جب اب یہاں ایسا نہیں ہے جب اسا بیدار ہو گئے تو اس کو کہا چل چل چلا اب اس کو رکھنا ہے چھ سو ستاسی سفا میں اس طرح رکھنا ہے توجہ کرو فنا مفن سل کو ملنے چل پڑا مسجد کود پڑی کیوں پڑی ماول حیات کے چینٹی پڑ گئی وہ ایسا پانی تھا جس پر لگ جاتا وہ زندہ شاپ سے تو فتح سبیلا فلوار سارا سرابن اس نے بنا لیے اس دریا کے اندر اپنے لیے راستہ تو مسلم سورنگ کیسے سرنگ یعنی جس یہ مچھلی جس سے زندہ ہو کر پانی میں ٹوٹ پڑی تو جب جاتی تھی تو بے تو پانی کھڑا ہو گیا ایسا ہو گیا آپ سمجھ گئے ہو آپ اس کے لیے سو ستاسی نکالو چھ سو ستاسی آخر میں دیکھو آج کے نیچے دیکھو سبھی لوگ بارش سارا بانڈ دیکھ لیا آپ دیکھ لیا نا آگے دیکھو ہم سکلار گریا تل مائن فسوار سلوتو اب سمجھ گئے سکل لاہو تلمائے اللہ نے مچھلی سے پانی کا چلنا روک دیا یہ پانی اس مچھلی پر بمانے دے بن گیا اب دریا یوں بہتا ہے نا دریا کیسے بہت ہے ایسا بیتا؟, بیتا, بیتا ہے جب وہ جو بہنا بند ہو گیا تو ادھر تو پانی تھا ادھر بند ہو گیا تو سداخ بن گیا ٹھیک شو و کان لمو سا فت بڑ تاج فن تتیلت ہیما و یوما اب یہ چل پڑے باقی باقی رات ان کی ویوما اور باقی دن ان کا فلم اب صبح ہوا اب دیکھو یہاں پہ یہ سوال ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام جب سوئے تھے سو گئے تھے ٹھیک ہے نا تو یہ تو دن تھا نا یہ تو کیا تھا <تصفح> یہ سو گئے تھے دن میں تھے رات میں تھے <تصفح> رات تھا یعنی دن کی جب دن میں یہ بیدار ہو گئے تو فن تلقا بقیتا یوم ہما ہونا چاہیے تھا اور یا فن تلقا بقیت لیلت لتما بات سمجھتے ہو یہ باقی حصے رات میں چلے گئے اور وہ یوما اور باقی دن میں جیسے تو یہ معلوم ہوا کہ ایک دن یہ ہے اس کے پاس آگے رات آ گئی ہے پھر رات کے بعد پھر دوسرے دن آیا ہے نیوما دو فلم ماس بہ جب صبح ہو گئی اب یہ صبح رات کے بعد ہوتی ہے کہ صبح دن کے بعد ہوتی ہے تو یہاں تو فنڈ بکیلا لے باقی رات ہی چلے واہ یوم فلم بہا پورا رات بھی چلے اور پورا دن بھی چلے فلم بہا جب صبح ہوئی ابا سمجھتے ہو نہیں سمجھنی چاہیے دیکھو تم کل میرے سے کتب خانے سے آئے تم پورے رات چلے رات آئے نا یہ دن بھی تم چلے اب جب تم رات بھی تم نے سفر کیا اور دن بھی سفر کیا اب دن کے بعد رات آتی ہے کہ دن کے بعد صبح آتی ہے تو ادھر تو لما اسبہ ہونا چاہتا تو الما اسبا نہیں ہونا چاہتا تو یوم ہونا چاہتا اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں عبارت میں قلم ہے اصم کے فن تلتا بتی یوم و لطیما اب جب یہ بیدار ہوئے تو باقی حصے دن یہ چلے پورا دن چلے پھر رات بھی چلے تو فلما اسبہ جب صبح ہو گئے یہ پورا دن چلے بیدار ہوگئے نا دوپہر ہلدوں سے بیدار ہو گئے چلے پورا دن پھر رات بھی چلے تو صبح ہو گئے اب اس کے لیے نکالو 687 سو آپ کو ضرورت پڑ جائے گی وہی جو پڑ تم نے واضح ہو گیا اچھا. تو فلم اسبا اب اسبا درست ہو گیا یہ, یہ آسان حل تب بخاری کا حل کیا ہے تو فرمائے وکیلا اس کے دوسرا حل ہی بھی ہے کہ فن تلا بقیت ہیما و باقی رات بھی سفر کیا باقی دن بھی سفر کیا پھر اس کے بعد جو رات آئی وہ بھی سفر میں آئے تو فلما اسبا تو تہوار سفر کی طرف اشارہ ہے اب بات سمجھ گئے ہو فلماسبا کار مسالف فتاو آتنا کے ناگدانہ دیو تو مجھے و میرا ناشتہ لقد نہ تینا میر سفر نہ آزا پہنچ چکا ہے ہمیں ہمارے اس سفر سے نہبن کیا تھکاوٹ والم یا جد موسا مس من سب والد موسا حالانکہ نہیں پایا تو موسا نے مسن من سب اثر مسمان اثر اثر تھکاوٹ کا جاوز المکان نزی و میربی یہاں تک کہ گزر گئے اپنے اس مکان سے جس سے ان کو امر دیا گیا تھا یہاں کیا مطلب سمجھے یعنی پورا سفر ہاتموسا کرتے رہے کوئی اثر تھکاوٹ کا محسوس نہیں ہوا لیکن مطلوبہ مقام سے جب آگے گئے تو تھکنا شروع ہو گیا یہ کیوں, یہ کیوں؟ یا تو اس لیے کہ اللہ ان کو بتانا چاہتے تھے کہ آگے تمہارا سفر فضول ہے آپ کا سفر دارم تک ہونا چاہیے تھا اور مرکز علم یہی ہے جو سمت چلی گئی ہے ابھی آگے جانا آپ کا بے فائدہ ہے <coughs> بے فائدہ سفر پہ آدمی تھک جاتا ہے تو اپنے آپ کو تھکانا منص... م... کیا ہے مناسب نہیں ہے دوسری بات یہ کہ مقصود تک انسان تھکتا نہیں ہے مقصود تک تھکتا نہیں ہے اگر تھکاوٹ ہوگی تو اس کو ظاہر بھی نہیں کرنا چاہیے مقصود کو پہنچنے میں انسان تھکتا نہیں ہے لیکن فردن اگر تھک بھی جائے تو اپنی تھکاوٹ کو ظاہر بھی نہیں کرنا کہ اخبی میں تو ہوئے ہے نا یا میرے لگ کمر درد کرتا ہے اپنی تھکاوٹ کو ظاہر نہ کرو یہ تو مقصود ہے تمہارا تو مقصود تک جب گئے تھی تو تھکاوٹ کوئی نہیں تھی مخصوص کے علاوہ جب مقصود سے متجاوز ہوئے تو تھک گئے اب سمجھ گئے ہو تو فقال فکار فتاو نوجوان نکاح آ رہے تھا میں تجھے خبر دیتا ہوں اذا سخرا جب ہم نے ہم پہنچے چٹان کے پاس فہمی نسیت الحت میں مچھلی کو بھول گیا میں مچھلی کو بھول گیا ہوں اچھا کالمسا مسا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کا ذال کما کنہ نہ یہ تو وہی جگہ ہے جس کے ہم تالاش میں تھے فرتھال آسار تو چل پڑے یہ اپنے آثار نشانات پر قسو سن یا قصا نے قدم فلم مند کا حیا قلت سخرا جب یہ پہنچ کے اس سخرا کے پاس ازا و رجل مسجم بھی سوبین دیکھتے ہیں ایک آدمی کو مسجم بھی سوبین جو لپتا ہوا تھا کپڑے میں اوکال یا فرماتا سجا بھی سوبن اپنے آپ کو لپ ہوا تھا چادر میں ایک بزرگ آدمی بیٹھا ہوا ہے مسجم چادر اوڑ یا خود تسجا اپنے آپ پر چادر ڈالی ہے سفید چادر آج کل کے جو بزرگ لوگ ہیں سفید چادر اوڑھتے ہیں چلاسی بابے کے پاس گئے تمہیں جب گیا تو میں نے کہا کہ حضرت علیہ السلام کی سنت تو سفید چادر وہ اوڑھتے ہیں آج بزرگ لوگ اکثر چادر میں اڑتے ہیں جی ہاں بزرگوں کی نشانیاں ہیں سفید چادر ہیں خیر یہ تو پھر سر سر گرمی میں نہیں اوڑھتے وہ گرمی بھی اوڑھتے ہیں بابا صحیح گرمی میں بھی ان کے پاس چادر ہوتی ہے تو گوئے کہ مسجد یا تسجا بے شوفی ہی ہے کیا ہوا اپنے آپ کو چادر میں لپیٹا تھا یا لپیٹ ہوا چادر میں بیٹھا تھا اب یہاں یہ بات ہے کہ تم اچھی طرح دیکھو فلم مند یا سخرا جب یہ سخرا کے پاس پہنچے تو رجل رج مسجہ کو دیکھ لیا ٹھیک ہے دوسری بات میں آتا ہے کہ جب یہ سخرا کے پاس گئے تو فضا سو یہ پھر تلاش کرتے رہے کرتے رہے ہتار کے حاضر کو ایک جزیرے نے پایا اب یہ ہے کہ سخرے کے پاس پایا ہے اور دوسری بات میں آتا ہے کہ جزیرے کے پاس پایا ہے تو اس کا جواب یہ کہ آغازی تالاش سخرا سے ہوا ہے اور ملاقات جزیرہ میں ہوئی ہے تو کوئی اشکال نہیں ہے آغاز سفر یعنی ارادے ملاقات سخر سے ہوا ہے اور ملاقات کہاں ہوئی ہے جزیرہ میں ہوئی ہے یا آپ کے پاس مسلم شریف ہے نا اس مسلم کو دو سو ستر سفر نکال جلدی دو سو ستر یہ پہلے دو سو انہتر دیکھو یہاں پہ آپ کو مسئلہ مل جائے گا فهيسو تفقد الخوتا فهو سمى فانطلق وانطلق ما فتاه ويوشر من النون فحمل موسى عليه السلام خوتا في مقتل وانطلق هو وفتاه يمشيان يمشياني حتى أطي الصخرة افتبع يمشياني في ضرورة اما هذه بخير ميان ضرورة اذا كان أطياء انتهاء إلى الصخرة يمشياني يمشياني جزیرے میں چلتے تھے چلتے تھے یہاں تک کے سخرا کے پاس پہنچ گئے مسلم شریف اچھا فارا قدم فتا فتح فتح ہلا آخری یہ پورا مسلم کی رواج آپ کی اس کے لیے کیا ہے دلیل ہے اب اس مسلم قرب آپ کو اس کی دوسری ضرورت بھی پڑے گی سفرت کے پاس تھا حالانکہ باقی رواج میں ہے کہ جزیرہ میں تھا تو وہ سخر سے جب سخرہ کو پہنچی تو شیان پھر یہاں سے چل پڑے چل پڑے اب دوسری بات میں آتا ہے جب چل پڑے تو جزیرہ میں ملاقات ہوئی وہ جزیرہ بھی دریا میں ایک چٹان کے پاس تھا وہ جو جزیرہ تھا وہ جزیرہ جو تھا وہ بھی ایک چٹان کے پاس تھا دریا میں ہوتے بڑے بڑے ہوتے ہیں پتھروں کے فصل علیہ السلام علیہ السلام پیش کیا فقال حضر ورض کا سلام اب یہاں سوال ہے بخاری میں حضر نے کہا انا بی کا سلام تمہاری زمین کا سلام کہاں ہے کیا نا, نا بھائی کس زمین پہ تو سلام کا رواج ہے نہیں یہ کون سلام یہ آ گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ حضرت تموسا سلام پیش کرتے والے کم تو کیا دونوں اور نے کہا سلام علیکم تو نے کہا انا بیرج کا سلام سلام کا جواب ہی نہیں دیا حاضر نے تو تم نے مسلم پڑھ لیا ہے اس لیے میں آپ کے نشانہ دیکھ لیا تو یہ جگہ آپ نے پڑھی ہے مسلم نے تو اب اس دو سو ستم نکال دیکھو فر تک تالا آسار ہیما فسن مکان ہو تھے تالہ ہونا فضا بل تمہیں شروع ہو گئے سہرا کے پاس کے تمے سو تالاش کرتے تھے فیضاؤ بل حضر مسجم صوبن مستل بیٹھے ہوئے تھے اوقان ففاح علیہ السلام علیکم فقر شفر صوبان وی جی فقار و علیکم السلام مسلم شریف تو چاہ گرمی مسئلہ السلام علیکم فرمائے وعلیکم السلام من انقال اب بات سمجھ گئے ہو مسلم تصویر کی ہے کہ نہیں اختصار ہے مسلم نے تفصیل کر دی ہے تو فقال و ان سلامہ کیا ہے ہمارے اس زمین پہ تو سلام کی سلام معروف نہیں ہے آپ کہاں سے تشریف لائے اس نے کہا میں موسا بن اسرائیل ہوں فقال ان موسا سمجھ گئے ہونا تو قال بن اسرائیل فرمایا نام موسیٰ علیہ السلام نے کہا سامان کا آئے میں تیرے درس میں شریک ہو جاؤں اللہ معلوم کرا کہ تو مجھے بتایا وہ تعلیم علم جو تجھ اللہ نے دیے ہیں نقل صبرہ تو طاقت نہیں رکھ سکتے میرے پاس رہنے کا صبر کا اس لیے کہ آپ کے علوم اور ہمارے جدا جدا ہیں اور آپ, آپ کا فن جدا ہے میرا فن جدا ہے تو میری غلط کرے گا اور میں برداشت نہیں کر سکوں گا تو جھگڑا ختم جگہ شروع ہو جائے گا جل کسی دوسرے مولوی نے کھل شیخ محترم فرمایا کرتے تھے نا درس میں گپ شپ لگاتے تھے تو کہتے تھے ایک مولوی صاحب ایک فن سے واقف نہیں تھا تو طالب علم آئے تو اسے پڑھتے تھے تو کسی مسئلے پر طالب علم نے کہا جی یہ کون سا سیرا ہے کہ سیرے تھے پترا جو اک دک سیری نے پتھرا خبردار کے میرے کو سیڑھے پوچھنے کی میرا فنہ نہیں ہے حضرت موسا علیہ السلام اور حاضر علیہ السلام حاضر نے کہہ دیا کہ میں تو انجینئر ہوں تو مری تکمیت کا ماہر ہوں تو موری تشریحات کا ماہر ہے تو میرے پاس ایسے امور ہوں گے جو کہ تشریحات کے ساتھ ظاہر تکرا ہوگا تو پھر تم پوچھے گا ضرور اس لیے کرت منقر پر ندی کا یہ شوا ہے کہ ہم کرے گا اور انکار کرے گا تو جڑے جوڑ گا نہیں مسئلہ تو تو مہربانی کر میرے تعبل میں داخلہ نہ لے مائی سب راکیو یا علم اللہ تعالی میں ایک علم پہ ہوں اللہ کی طرف سے عالمہ ہو اللہ نے مجھے علم دیا ہے لا جس کو تو نہیں جانتا ہے جی اللہ تو اب مجھے پائے جائے گا اگر اللہ چاہے صبر کرنے والا ولا کامر اور میں نہ فرمائن نہیں کروں گا تیرے کسی مسئلے کا اس سے معلوم ہو کہ طالب علم کو چاہیے کہ اپنے شیخ کے سامنے اپنے آپ کو کھانے رکھ کے سبر کریں لیکن یہ ہے کہ اللہ کو بھی یاد کرو غساسلام ساجر کہا تو صبر نہیں ہوا تھا اور اسماعیل علیہ السلام سے اپنی ابراہیم نے پوچھا کہ انانی آرانی ازب کا فض الماضہ ان شاء اللہ تو ادھر صبر ہو گیا تھا آیا تھا تو اس میں تواز ہوتی تو صبر کے توفیق مل گئی رنگ تھا تو توازیل تھی تو صبر نہیں ہوا حل ہوا اچھا ان شاء اللہ چل پڑے چلتے تھے دریا پر لہ سل سفین لہ سلوم سفین کوئی گاڑی کے لیے نہیں تھی کشتی نہیں تھی ہمار ردی ماں سفی نا ایک کشتی والا بزرگ ایک مان گیا نا تم کیا کہتے مل آ رہا تھا فکلم انہوں نے اسے بات کی کہ ہمیں اپنے سوا کشتی میں اٹھاؤ فور فا پھل حاضر ہو مل نے حضرت کو پہچان لیا کہ ہمارے بزرگ صاحب ہیں بہانا بھی میرے نو لم کو بغیر کے نور کچھ رقص کہتے ہیں بغیر کرائے کے فجا اصول آگے ایک چڑیا ہو کالا عرب سفیرہ